عصمت فروشی جان ایلیا معلوم نہیں کہ مرد نے سب سے پہلے کس جن سے تجارت کی قیمت ادا کی غالباً وہ عورت ہوگی عورت کا جسم عصمت فروشی کا ادارہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود انسانی سماج یہ بازار کسی دور میں بھی سرد نہیں ہوا عصمت فروشی کی اپنی ایک منطق بھی ہے یہ دوسری بات ہے کہ اخلاقیات کے فلسفی اسے تسلیم نہ کریں اس منطق کی روح سے یہ بدنام عالم یا مشہور زمانہ پیشہ ایک جرت مندانہ احتجاج ہے جنسی احتجاج سماج کی مفروضہ روایات و اقدار کے خلاف اس منطق کو سقرات، افلاطون اور ارستو نے نہیں ان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے ایجاد کیا ہے اپنے بزرگوں شوہروں اور بیٹوں کی اخلاقی منطق کے جواب میں عورت کی اس مشتہدانہ ایجاد کو جس نے سب سے پہلے قبول کیا وہ مرد تھا اور وہ بھی مردھی تھا جس نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی یہ مسئلہ اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ صدیوں سے موجود ہے مگر آج اس کی پیچیدگیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ہر اصلاح پسند حکومت کے سامنے یہ سوال رہا ہے کہ عصمت فروشی کے ادارے کو کس طرح ختم کیا جائے ہماری حکومت بھی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے اور اس کا صد باب کرنا چاہتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ سوال سے متعلق کچھ وضاحتیں پیش کر کے اسے آسان بنانے اور حل کرنے کی کوشش کریں ملک کے اہل رائے حضرات کو بھی اپنے طور پر مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کی صحیح کرنا چاہیے کہ یہ حکومت اور قوم کے ساتھ ایک تعاون ہوگا اسمت فروشی کے سماجی تہذیبی اور معاشی اسباب تو کچھ ایسے پیچیدہ نہیں ہیں ظاہر ہے کہ خراب ماحول غلط تربیت ناواجب قیود، سماج کے بے جا ضابطے غیر منصفانہ نظام معیشت اور بعض دوسرے محرکات ہیں جنہوں نے اسمت فروشی کو ایک ادارے کی شکل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے یقیناً یہ صورت حال کا صحیح مطالعہ ہے مگر اسے مکمل اور جامع نہیں کہا جا سکتا مکمل مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسانی فطرت کی تنہائیوں میں بھی سفر کریں اس لیے کہ اسمت فروشی ایک رجحان کی حیثیت سے خود انسانی فطرت سے تعلق رکھتی ہے یہ خیال شاید غلط نہیں ہے کہ مرد و عورت دونوں جنسی طور پر تنوع پسند ہوتے ہیں اور ان میں بسار زوجی رجحان پایا جاتا ہے ان کا جنسی جذبہ کسی ایک معمول اور مطلوب پر قناعت نہیں کر سکتا کم از کم ذہنی اور نفسیاتی طور پر اس بات میں کوئی شک نہیں یہ دوسری بات ہے کہ عورتوں کو سماجی ضابطوں کے زیر اثر عملاً ایک ہی شوہر پر قناعت کرنا پڑتی ہے اگرچہ اسمت فروش عورتوں کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی عورتوں کی بھی ہمیشہ موجود رہی ہے جو ایک مرد پر قانے نہیں ہوتی اگر یہ مطالعہ درست ہے تو پھر ہمیں کل انسانی سماج کو اسمت فروش قرار دینا پڑے گا نہ صرف اسمت فروش بلکہ اسمت فروشی کا ایک منظم ادارہ تو ایسی صورت میں مسئلہ اور بھی زیادہ غور طلب ہو جاتا ہے کیونکہ اس حالت میں یہ تو ممکن ہے کہ ہم اسمت فروشی کے بازاروں کو بند کر دیں لیکن کرض کے ان تمام حصوں کو کس طرح کھرج پھینکیں گے جہاں جہاں انسانی سماج موجود ہے یہاں جو ان گنت سوالات پیدا ہوتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ان کے ساتھ توجہ اور کشادہ پیشانی سے پیش آئیں ایک سوال تو یہی ہے کہ اگر انسان جنسی لحاظ سے تنوع پسند ہے بسیار زوجی رجحان رکھتا ہے تو پھر تعدد ازواج پر کیا اعتراض ہے خاص طور پر جب کہ مرد اپنی بیویوں کے درمیان معاشی اور جسمانی انصاف بھی کر سکتا ہو لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس پر عورت کا نام لکھا ہوا ہے یعنی عورتوں کو بھی بیک وقت کئی شادیوں کی اجازت ہونا چاہیے کیا یہ بات بھی پہلی بات کی طرح معقول اور مدلل نہیں بلکہ اس میں کچھ معاشی سہولتیں بھی ہیں ورنہ ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ صرف مرد ہی جنسی طور پر تنوع پسند ہوتا ہے عورت نہیں لیکن کیا یہ بات ثابت ہو سکے گی غالباً ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم مسئلے کو اس کی صحیح ترین منطق اور مانویت کے ساتھ پیش کر دیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اسمت فروشی میں اضروع علم و عقل آخر کون سی خرابی ہے اور یہ کہ اسمت کا سائنسی مفہوم کیا ہے آیا کوئی مفہوم ہے بھی یا نہیں اس بحث کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور ہمارے سماجی مفکر اسمت فروشوں کے مقابل کوئی مضبوط اور طاقتور دلیل استعمال کرنے کے لیے تیار ہو سکیں قدیم معاشروں میں جنسی محرکات اتنے طاقتور اور موثر نہیں تھے جتنے کہ آج ہیں اوریاں رقص حیجان انگیز تصویریں جذبات آفرین فلمیں جسم و جمال کی نمائشیں ان سب محرکات نے مل کر سنتی دور کے پراگندہ خاطر انسان کو جنسی بحران میں مبتلا کر دیا ہے دوسری طرف جدید زندگی کی ضرورتیں اور ذمہ داریاں ہیں جن کے پیش نظر شادی آج ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے خاص طور پر مشرق کی نو آزاد قوموں کے نوجوان آج غیر معمولی فرائض میں گھرے ہوئے ہیں انہیں نئے عہد کے علمی تہذیبی اور سائنسی معیار اور ماحول سے ہم آہنگ ہونے کے لیے شدید ترین محنت کرنا باقی ہے ایسے عالم میں وہ انتہائی سرگرداں ہی نہیں ذہنی طور پر تنہا بھی ہیں بلکہ صنعتی عہد کا ہر انسان اپنے مصروف ترین ہجوم کے درمیان تنہائی کی زندگی بسر کر رہا ہے اس پرامب تنہائی نے صنعتی سماج کو نفسیاتی طور پر سماجی اکائیوں میں بکھیر دیا ہے تنہا تنہا جدا جدا ایک ایک آدمی وقت کے جزیرے ہیں شیر افضل جعفری ان جزیروں کی خاموشیاں پکار رہی ہیں تنہائیاں چیخ رہی ہیں اس مشغول اجنبی حیران اور پرشور اہد کا انسان ہر فرد اور ہر شے سے جلد از جلد فراغت پانا چاہتا ہے زندگی چل نہیں رہی چھلانگے لگا رہی ہے دور رہی ہے آج کسی نقطے پر ٹھہرنا ممکن نہیں اس لیے نیا عہد روایات و اقدار سے آہستہ آہستہ کٹتا جا رہا ہے اقدار و روایات کے لیے جس نفسیاتی توجہ نظریاتی یقین اور مزاجی استقلال کی ضرورت ہے وہ اب بالکل ناپید ہے بظاہر فاصلے کم ہو گئے ہیں انسانیت ایک برادری میں تبدیل ہو گئی ہے جیسے سب ایک جگہ مٹائے ہوں لیکن شخصیتیں سیاروں کی طرح ایک دوسرے سے بعید بےگانہ اور اجنبی ہیں اس فضا میں خاندان کا ادارہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آیا آج ہمارا قدیم اور مقدس جنسی اخلاق برقرار رہ سکتا ہے یا نہیں اب شادی مسئلے کا حل نہیں رہی خود ایک مسئلہ بن گئی ہے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے جو شادی کے معاشی تقاضوں کو واقعی پورا کر سکیں اور انہیں مزید الجھنوں کا شکار نہ ہونا پڑے اس مت فروشی کے شرمناک اور قابل ملامت ادارے کو باہر قیمت ختم ہونا چاہیے مگر کیا اس کے ختم ہو جانے سے سماجی پیچیدگیوں میں اضافہ نہیں ہو جائے گا کیا ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ آنے والے زمانے میں عورت اور مرد شادی کے بجائے عارضی معاہدے کرنے پر مجبور ہوں گے بہرحال ہم نے مسئلے کو اس کی پوری شدت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اسی شدت کے ساتھ اسے حل کرنے کی صحیح کی جائے